احمدیت زندہ باد پرچم چم ہم اسلام کا دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد دیا زندیا زندہ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 من أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ عَنِتُّمْ نوا شیقین تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا اسے بہت سخت شاک گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے السلام علیکم اللہ واہد لہ شری کلو واشد محمد رسول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 رات <سرح> مستقم سلانا شروع ہو رہا ہے استعفیٰ ان کے آخری دن کے جلسے سے میں نے خطاب نہیں کرنا تھا اس لیے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ خطبے میں ہی اس حوالے سے کچھ بات کرتے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنگلہ دیش کی جماعت بھی بڑی مخلص جماعت ہے یہ بھی وہ ملک ہے جس میں وہاں کے احمدیوں نے جان کی قربانی بھی دی بارہ تیرہ قریب شريد سختیاں برداشت کی اور کر رہے ہیں لیکن احمدیت اور حقیقی اسلام پر ایمان اور یقین میں اللہ کے فضل سے بڑے پکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان و یقین میں ہمیشہ اضافہ کرتا چلا جائے اسی طرح سیرالون میں بھی آج جلسہ سنانا شروع ہوا ہے اور وہاں بھی ان کو بعض موسم کی وجہ سے پریشانی تھی اور کچھ سیکیورٹی کے خدشات تھے انہوں نے بھی دعا کا کہا اور جلسے کو ہر لحاظ سے ببرکت ہونے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ببرکت فرمائے ہمیں <تصفح> ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے یہ جلسے منعقد ہوتے ہیں اس مقصد کو کی روح کو ہم سمجھنے والے ہوں اور پھر حاصل کرنے والے ہوں چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں ہیں بنگلہ دیش میں ہے یا سرلیون میں ہے یا افریقہ کہیں یا کہیں اور بھی اور وہ مقصد کیا ہے وہ مقصد وہ ہے جسے حض مسیمہ اللہ السلاۃ والسلام نے مختلف اوقات میں جلسے کے حوالے سے بیان فرمایا مجھے امید ہے کہ جلسے کے افتاح کے موقع پر بنگلہ دیش والے بھی भी والے بھی اس بات کو سن چکے ہوں گے پسیم علیہ السلام کے اقتوسات کو دنیا کی ہر احمدی کو ہر وقت یہ مقصد اپنے سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ کہ یہ صرف تین دن کا مقصد نہیں ہے بلکہ ایک احمدی مسلمان کی تمام زندگی کا مقصد ہے بس انہیں ہر وقت ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے ان مقاصد حضمسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جلسے کے کا, کا مقصد ایک یہ ہے کہ زہد اور تقویٰ پیدا ہو اب یہ کوئی عارضی چیز نہیں مستقل رکھنے والی چیز ہے پھر کہ جلسے پر آنا تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف کا حقیقی ادراک دلانے والا ہو یہ بھی ایک مستقل چیز ہے یعنی ایسا خوف جو صرف خوفزدہ ہو کر ڈرنے والا خوف نہیں ہے. بلکہ اپنے محبوب کی ناراضگی کا خوف ہو پھر یہ جلسے پر آنا اور روحانی ماحول ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نرمی پیدا کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت میں بڑھنے والا ہو آپس میں ایسا بھائی چارہ پیدا ہو جائے جس پر دنیا رشک کرے کہ ایسے نمونے ہی حقیقی اسلامی تعلیم کا اظہار ہیں آپ علیہ السلام نے اس بات کی ضرورت کا بھی احساس دلایا کہ آپ کے ماننے والے انکسار اور آج جی دکھانے والے ہوں تکبر اور غرور کو اپنے اندر سے بالکل نکال دیں اپنی روحانی ترقی کے معیار حاصل کر کے پھر اسلام کی حقیقی خوبصورت تعلیم کو اپنے ہمتن پھیلائیں جہاں جہاں کے رہنے والے ایم مخالفت اگر ہے تو یہ ہمارے کام ختم نہیں کر سکتی حکمت سے تبلیغ کا کام ہم نے ہر جگہ جاری رکھنا ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے آج جبکہ اسلام کو ہر جگہ بدنام کیا جا رہا ہے خود مسلمان ممالک میں مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسہ ہے اور مسلمان کے عمل اسلام کی تعلیم سے دور جا چکے ہیں ایسے میں ہم احمدیوں نے ہی دنیا کو اسلام کے خوبصورت تعلیم سے آگاہ کرنا ہے اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جھوک کر دعائیں کرنی ہیں اپنے کاموں میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے اور پھر اپنے امنی نمونے حسن اخلاق کے بھی قائم کرنے ہیں تاکہ دنیا کو نظر آئے کہ اگر اسلام کی تعلیم کے مطابق عبادتوں کے اعلیٰ معیار دیکھنے ہیں تو احمدیوں میں دیکھو اگر اسلام کی تعلیم کے مطابق حقوق العباد کے اور حسن خلق کے اعلیٰ معیار دیکھنے ہیں تو احمدیوں میں دیکھو بس یہ جلسہ کوئی تین دن کے لیے احمدیوں کو جمع کر کے دین کی باتیں بتانے کے لیے نہیں یہ صرف دین اس لیے ہی منعقد نہیں ہوتا بلکہ اس لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ اس ماحول میں رہ کر یعنی ان تین دنوں میں جو ماحول بنتا ہے اس میں رہ کر اپنے زنگ اتاریں دلوں کے زنگ ہیں. اعتقادی لحاظ سے بشک بہت مضبوط ہیں یہاں کے رہنے والے امدی اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا اس کے لیے بنگلہ دیش کے امدیوں نے جانیں بھی قربان کی لیکن اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک سے یہ چاہتا ہے کہ اسلام کی کے اس لشت ثانیہ کے زمانے میں اپنی عملی حالتوں کی بھی حالتوں کو بھی اعلیٰ معیاروں پر لے کر جائیں نمازوں کی پابندی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے مطابق کریں اپنی نمازوں کے اندر نمازوں کی روح کو قائم کرنے کی کوشش کریں اس بارے میں میں گزشتہ دو خطبات میں بڑی تصویر سے بیان کر چکا ہوں حقوق بات کی ادائیگی اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ادا کریں جیسا کہ ذکر ہوا جلسوں کے مقاصد میں ایک مقصد ظہد اور تقوہ پیدا کرنا تقوہ کے بارے میں وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت حضد پسیمہ عبد و اسلام فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے معنی ہیں کہ بدی کی باریک راہوں سے پرہیز کرنا بدی کی باریک راہوں سے پرہیز کرنا مگر یاد رکھو نیکی اتنی نہیں کہ ایک شخص کہے کہ میں نیک ہوں اس لیے کہ میں نے کسی کا مال نہیں لیا کسی کو لوٹا نہیں رسب نہیں کیا کسی کے حقوق و سب نے کیے نہیں نہیں کی چوری نہیں کرتا بد نظری اور زنا نہیں کرتا ایسی نیکی عارف کے نزدیک ہنسی کے قابل ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے یہ تو مذاق ہے کیونکہ اگر وہ ان بدیوں کا ارتقاب کرے اور چوری یا ڈاکہ زنی کرے تو وہ سزا پائے گا بس یہ کوئی نیکی نہیں کہ جو عارف کی نگاہ میں قابل قدر ہو بلکہ اصل اور حقیقی نیکی یہ ہے کہ نو انسان کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کامل صدق اور وفاداری دکھلائے اور اس کی راہ میں جان تک دے دینے کو تیار ہو اس لیے یہاں فرمایا ہے کہ ان اللہ مہینہ اََََََََ ان مزینہ تقا و اللہ زينا ہوں موسنون <تصفيق> یعنی اے, اے یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو بدی سے پرہیز کرتے اور ساتھ ہی نیکیاں بھی کرتے ہیں فرمایا یہ خوب یاد رکھو کہ نرا بدی سے پرہیز کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں جب تک اس کے ساتھ نیکیاں نہ کرے بہت سے لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا خون نہیں کیا چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں مارا اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی صدق کو وفا کا نمونہ انہوں نے نہیں دکھایا یہ جرم تو نہیں کیے لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی سچائی ایسا جو ایسا نمونہ نہیں دکھایا وفا کا جو قابل تعریف ہو یا نو انسان کی کوئی خدمت نہیں کی اور اس طرح پر کوئی نیکی نہیں کی بس جائل ہوگا وہ شخص جو ان باتوں کو پیش کر کے اسے نیکوکاروں میں داخل کرے کیونکہ یہ تو بد چلنیاں ہیں صرف اتنے خیال سے اولیاء اللہ میں داخل نہیں ہو جاتا انسان فرمایا بد چلنی کرنے والے چوری یا خیانت کرنے والے رشوت لینے والے کے لیے عادت اللہ میں ہے کہ اسے یہاں سزا دی جاتی ہے وہ تو اس دنیا میں سزا پا لیتے ہیں وہ نہیں مرتا جب تک سزا نہیں پا لیتا عموماً کسی نہ کسی ذریعے سے سزا مل جاتی ہے. یاد رکھو کہ صرف اتنی بات کا نام نیکی نہیں ہے فرمایا کہ تقوی ادنا مرتبہ ہے اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے جس کسی برتن کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے تاکہ اس میں اعلیٰ درجے کا لطیف کھانا ڈالا جائے اب اگر کسی برتن کو خوب صاف کر کے رکھ دیا جائے لیکن اس میں کھانا نہ ڈالا جائے تو کیا اس سے پیٹ بھر سکتا ہے ہرگز نہیں کیا وہ خالی برتن تعام سے سیر کر دے گا یعنی خالی برتن سامنے رکھ دو تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا اس سے بغیر کھانے کے ہرگز نہیں اسی طرح پر تقوا کو سمجھو تکوا کیا ہے اور فرمایا تکوا کیا ہے فرماتے ہیں کہ تکوا تو صرف نفس ہمارا کے برتن کو صاف کرنے کا نام ہے نفس ہمارا وہ ہے جو ہر وقت برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے انسان کو اور کوئی شرمندگی نہیں ہوتی برائیاں کر کے اس لیے تقوہ یہ ہے کہ اس جو نفس و کا برتن ہے اس کو صاف کرو اور نیکی وہ کھانا ہے جب یہ صاف ہو گیا برائیوں سے اپنی بچنے لگ گیا یہ تقویٰ کی ابتدائی چیز ہے تو پھر اس میں کھانا ڈالو اس برتن میں اور وہ کھانا وہ ہے نیکیاں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ کے حق بھی ہیں اور بندوں کے حق بھی ہیں فرمایا کہ نیکی وہ کھانا ہے جو اس میں پڑتا ہے اور جس نے آزاد کو قوت دے کر انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ اس سے نیک مال صادر ہوں اپنے کیا کرے مشکل کوشش کرے اپنے جتنی انسانی طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی ہوئی ہیں ان کو مضبوط کرے اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی حق ادا ہو اور اس کے بندوں کے حق ادا ہو بنانا ہے اس سے نیک اعمال شادر ہوں اور وہ بلند مراتب قربِ الٰی کے حاصل کر سکے جبھی دونوں باتیں ہوں گی نیکیاں اس پڑھنے لگ جائیں گی تو پھر تقوی کے معیار بھی بڑھے گا اور پھر قربِ الہی بھی حاصل ہوگا پھر ایک حقیقی مسلمان کے لیے بہت اہم چیز عبادت ہے اس بارے میں کہ دعا کیا چیز ہے عبادت کیا چیز ہے کیا معیزات دکھاتی ہے عبادت اور دعا اور کس طرح یہ کرنی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے اور دعا کی حقیقت جاننے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے اور پھر اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب کس طرح حاصل کرنا ہے اور اس میں نماز کا پھر کیا کردار ہے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ عبت وسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا وہ اکثیر ہے جو ایک مشتق کو کیمیا کر دیتی ہے ایک مٹھی ایک مٹی لو وہ دعا سے سونا بن جاتی ہے ایسی تصویر ہونی چاہیے دعا میں اور وہ ایک پانی ہے جو اندرونی غلاستوں کو دھو دیتا ہے لیکن کیسی دعا فرمایا کہ اس دعا کے ساتھ روح پگلتی ہے ایسی دعا جو دل سے نکل رہی ہو اور روح پگھلتی ہو اس کے ساتھ اور پانی کی طرح بہ کر آستانہ حضرت یاحدیت پر گرتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتی ہے وہ خدا کے حضور میں کھڑی بھی ہوتی ہے اور رکوع بھی کرتی ہے اور سجدہ بھی کرتی ہے اور اسی کے ذیل وہ نماز ہے جو اسلام نے سکھلائی ہے یعنی دعا دل سے جب نکلتی ہے وہ کبھی بیکراری میں کھڑی ہوتی ہے کبھی رقو میں جاتی ہے کبھی سجدہ کرتی ہے مختلف حالتیں ہیں روح کی اور ان کی ظاہری حالت جو ہے وہ نماز میں اس کا اظہار ہوتا ہے جو اسلام نے سکھلائی ہے اور روح کا کھڑا ہونا یہ ہے کہ وہ خدا کے لیے ہر ایک ہیبت کی کو کی برداشت اور حکم ماننے کے بارے میں مستعدی ظاہر کرتی ہے اور اس کا رکوع یعنی جھکنا یہ ہے روح کا جھکنا یہ ہے یا یعنی رکوع کرنا یہ ہے کہ وہ تمام محبتوں اور تعلقوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف جھکاتی ہے خدا تعالیٰ سے زیادہ بڑا کوئی تعلق اور محبت نہیں اور خدا کے لیے ہو جاتی ہے اور اس کا سجدہ یہ ہے کہ خدا کے آستانے پر گر کر اپنے خیال بکولی کھو دیتی ہے اور اپنے نفس وجود کو مٹا دیتی ہے کچھ انسان نہیں رہتا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے فرمایا کہ یہی نماز ہے جو خدا کو ملاتی ہے اگر نماز کی حقیقت معلوم کرنی ہے کہ کیا حقیقت ہے تو پھر یہ نماز ہے جس سے خدا ملتا ہے لوگ کہتے ہیں نمازیں بڑی پڑھی اللہ نہیں ملا تو یہ حالت زیادہ کرنے ضرورت ہے اور شریعت اسلامی نے اس کی تصویر معمولی نماز میں کھینچ کر دکھلائی ہے تا وہ جسمانی نماز روحانی نماز کی طرح محرک ہو کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کے وجود کی ایسی بناوٹ پیدا کی ہے کہ روح کا اثر جسم پر اور جسم کا اثر روح پر ضرور ہوتا ہے جب تمہاری روح گمگین ہو تو آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور جب روح میں خوشی پیدا ہو تو چہرہ بشاشت ظاہر چہرے سے پر بشاشت ظاہر ہو جاتی ہے یہاں تک کہ انسان بسا اوقات ہنسنے لگتا ہے ایسا ہی جب جسم کو کوئی تکلیف اور درد پہنچے تو اس درد میں روح بھی شریک ہوتی ہے اور جب جسم کو کسی ٹھنڈ جسم کسی ٹھنڈی ہوا سے خوش ہو تو روح بھی اس سے کچھ حصہ لیتی ہے بس جسمانی عبادات کی غرض یہ ہے کہ روح اور جسم کے بامی تعلقات کی وجہ سے روح حضرت احدیت کی طرف ہر کی وجہ سے روح میں حضرت احادیت کی طرف حرکت پیدا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت پیدا ہو اس طرف چلے اور وہ روحانی قیام اور سجود میں مشغول ہو جائے کیونکہ انسان ظاہری قیام اور سجدے اور رکوع جو ہیں ان میں ایک ایسا مقام حاصل ہو جائے کہ روحانی بن جائے روح سے سجدے ہو رہے ہیں اور روح سے رکوع ہو رہے ہیں یا روح کے رکوع ہو رہے ہیں اور روح کے سجدے ہو رہے ہیں اور وہ حالت پیدا ہو جو انسان کو ظاہری طور پر خوشی اور غمی میں پیدا ہوتی ہے انسان روتا بھی ہے ہنستا بھی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں بھی اظہار ہونا چاہیے روحانی قیام اور سجود میں مشغول ہو جائے کیونکہ انسان ترقیات کے لیے مجاہدات کا محتاج ہے ترقی کرنی ہے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی اور یہ بھی ایک قسم کا مجاہدہ ہے یہ تو ظاہر ہے کہ جب دو چیزیں باہم پیوستھ ہوں جڑی ہوئی ہوں تو جب ہم ان میں سے ایک چیز کو اٹھائیں گے تو اسے اٹھانے سے دوسری چیز کو بھی جو اس سے ملک ہے کچھ حرکت پیدا ہوگی لیکن صرف جسمانی قیام اور رکوع اور سجود میں کچھ فائدہ نہیں اگر ظاہری طور پر صرف قیام کیا رکوع کیا سیدے کیے نوازوں میں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ یہ کوشش شامل نہ ہو کہ روح بھی اپنے طور پر قیام اور رکوع اور سجود سے کچھ حصہ لے اور یہ حصہ لینا معرفت پر موقوف ہے اور معرفت فضل پر موقوف ہے بس آپ نے ایک جگہ فرمایا اس اور ایک جگہ اور وضاحت فرمائی کہ فضل جو ہے ملتا تو اللہ کے فضل سے سب کچھ اس لیے فضل کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو اسی سے مانگو اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ معرفت حاصل ہو تو پھر ہی حقیقی نماز بھی ادا ہوتی ہے اور اس کے لیے مجاہدہ اور محنت کی ضرورت ہے لگاتار کوشش کی ضرورت ضرورت ہے جب مجاہدہ ہوگا تب ہی مقصد پیدائش بھی حاصل ہوگا تکوا اور حقیقی باتوں کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جیسے پہلے بھی ایک اقتباس بیان ہو گیا ابھی کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے حق اور بندوں کے اور یہ تکمیل تک کی بھی تکمیل اس وقت ہوگی اور حقیقی عبادتیں بھی اس وقت ہوں گی جب حقوق العباد کی ادائیگی بھی ساتھ ہو اس بات کو بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ سب سے مشکل اور نازک مرحلہ حقوق العباد ہی کا ہے لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں مسجدوں میں بھی آ جاتے ہیں چندے بھی دے دیتے ہیں بعض دفعہ جان کی قربانیاں بھی دے دیتے ہیں لیکن بعض دفعہ ایسے موقعے آتے ہیں کہ لوگوں کا حق ادا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے فرمایا کہ اصل نازک مسئلہ اور مرحلہ کوکل عبادت کا ہے کیونکہ ہر وقت اس کا معاملہ پڑتا ہے ہر آن یہ ابتلاع سامنے رہتا ہے بس اس مرحلے پر بہت ہی ہوشیاری سے قدم اٹھانا چاہیے فرمایا کہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی حد سے زیادہ سختی نہ ہو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس کی تخریب اور بربادی کے لیے صحیح کی جائے کوشش کی جائے کہ دشمن کو برباد کر دیں پھر وہ اس فکر میں پڑھ کر جائز اور ناجائز امور کی بھی پرواہ نہیں کرتے اس کو بدنام کرنے کے واسطے جھوٹی تہمت اس پر لگاتے ہیں افطرا کرتے ہیں اور اس کی قیمت کرتے اور دوسروں کو اس کے خلاف اکساتے ہیں اب بتاؤ کہ معمولی دشمنی سے کس قدر برائیوں کا اور بدیوں کا وارث بنا اور پھر یہ بدیاں جب اپنے بچے دیں گی بدیاں برائیاں تو پھر ایک سے دوسری برائی آتی ہے جس بچے دیے جاتے ہیں ایک ادی دوسرا بچہ پیدا کر دیتی ہے جب وہ اپنے بچے دیں گی تو کہاں تک نوت پہنچے گی فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ تم کسی کو اپنا ذاتی دشمن نہ سمجھو اور اس کی نہ کی عادت کو بالکل ترک کر دو اگر خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تم خدا تعالیٰ کے ہو جاؤ تو وہ دشمنوں کو بھی تمہارے خادموں میں داخل کر سکتا ہے لیکن اگر تم خدا ہی سے قطع تعلق کیے بیٹھے ہو اور اس کے ساتھ ہی کوئی رشتہ دوستی کا باقی نہیں اس کی اس کی خلاف مرضی تمہارا چال چلن ہے اس کی خلاف مرضی تمہارا چال چلن ہے چلن ہے پھر خدا سے بڑھ کر تمہارا دشمن کون ہوگا مخلوق کی دشمنی سے انسان بچ سکتا ہے لیکن جب خدا دشمن ہو تو پھر اگر ساری مخلوق دوست ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے تمہارے طریق امبیاء علیہم السلام کا سا طریق ہو اس لیے تمہارا طریق امبیاء علیہم السلام کا سا طریق ہو خدا تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ ذاتی ادا کوئی نہ ہو کوئی ذاتی دشمنی نہ ہو فرمایا خوب یاد رکھو کہ انسان کو شرف اور سعادت تب ملتی ہے جب وہ ذاتی طور پر کسی کا دشمن نہ ہو ہاں اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے لیے اللہ کا عمر ہے. اللہ اور رسول کے عزت کا سوال پیدا ہوتا ہے تو وہاں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی جو شخص خدا اور اس کے رسول کی عزت نہیں کرتا بلکہ ان کا دشمن ہے اسے تم اپنا دشمن سمجھو اس دشمنی سمجھنے کے یہ معنی نہیں ہے لیکن یہاں بھی مذات ہے دشمن تم شخص سمجھو لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم پر تم اس پر اشتراع کرو اور بلا وجہ اس کو دکھ دینے کے منصوبے کرو نہیں بلکہ اس سے الگ ہو جاؤ دشمن ہے اس سے الگ ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کے سپرد کر دو معاملہ ممکن ہو تو اس کی اصلاح کے لیے دعا کرو ممکن ہو تو دشمن کی اصلاح کے لیے دعا کرو اپنی طرف سے کوئی نئی بھاجی اس کے ساتھ شروع نہ کرو یعنی کہ نیا جھگڑا شروع نہ کر دو اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ امور ہیں جو تزکیہ نفس سے متعلق ہیں کہتے ہیں حضرت علی کا واقعہ بیان فرماتے فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دشمن اسے لڑتے تھے اور محض خدا تعالیٰ کے لیے لڑتے تھے آخر حضرت علی رضی تعلیور نے اس کو اپنے نیچے گرا لیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اس نے جھٹ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا اور فوراً اس کی چھاتی پر سے اتر آئے اور اسے چھوڑ دیا اس لیے کہ اب تک تو میں محض خدا تعالیٰ کے لیے تیرے ساتھ لڑتا تھا لیکن اب جب کہ تو نے میرے منہ پر تھوک ہے تو میرے اپنے نفس کا بھی کچھ حصہ اس میں شریک ہو جاتا ہے بس میں نہیں چاہتا کہ اپنے نفس کے لیے تمہیں قتل کروں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا ایسی فطرت اور عادت آپ فرماتے ہیں کہ ایسی فطرت اور عادت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اپنے ماننے والوں کو اپنے فرمایا اگر نفسانی لالچ اور امراز کے لیے کسی کو دکھ دیتے اور عداوت کے سلسلوں کو وسیع کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والی کیا بات ہوگی بس کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے کسی کو دکھ نہیں دینا اور اللہ اور رسول کے دشمن کے ساتھ بھی دشمنی دشمن سمجھو اپنا وہاں سے اٹھ جاؤ اس کے لیے دعا کرو اس کی اصلاح کی کوشش کرو اور اس کے حملوں کا جواب دو جو جائز طریقے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اس کے ہر بات کو برا سمجھتے ہوئے دشمنوں پر مکمل طور پر غلط طریقے سے دشمنی پر اتر جاؤ یہ بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کا حقیقی فہم اور ادراک عطا فرمائے اور اپنا فضل فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے کرنے والی ہماری نمازیں اور عبادتیں ہوں حقوق العباد کی ادائیگی کی باریکی باریکی کو سمجھنے والا ہمیں بنایا اللہ تعالیٰ ہمارا ہر فعل چاہے وہ دنیاوی ہو اس نیت سے ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر حال میں حاصل کرنا اور مقدم رکھنا ہے اللہ تعالی فرمائے الحمد للہ و للہ بہی و مَنْ توکل شروع فَلَا میاں لَهُ وَمَنْ مل لہ دل فلاح لَهُ ونشد اللہ ونشد محمد رسول عباد اللہ ان تابا نیلفاشائے ول من کرے ول بال یا کم لالک تر اسکور حکر ودو حضیب لکم وکر اللہ Let's suppose that you're writing a really <laughs> You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Eh Zindabad Eh Zindabad Eh Zindabad Eh Zindabad Aaj Chiraga har ghar mein hai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 دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت چاندی شار دور سمین سے حضرت مسیح موت کا کلام پھر چلے آتے ہیں یاروں پھر چلے آتے ہیں یاروں ضلع کے دن کیا اس جہاں سے کوچ کر جانے کے دن پھر چلے آتے ہیں یاروں سنا اسی would میرا جب تیرا نور آیا جاتا رہا اندھیرا جب تیر raha John yeah. yeah. جس میں ہمیں شادت قدرت نمانے ہی لوگوں سنو کہ زند جس, جس میں ہمیشہ عادت قدرت نماں نہیں کیا زندگی کا اگر وہ اگر وہ نہیں ملا لانت ہے سجین پہ گرو سے ہیں لانت ہے س ج پو سے ہیں جس رخ کو دیکھنا تو ہے مو اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اسلم دعا جنت بھی ہے یہی شنا جنت بھی ہے یہی کہ مل یارش نو خط میں ملے اسے ملتا ہے آشنا جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا نسخہ بیاض میاض ان کے لیے تو بس, بس ہے خدا کا یہی نشان ان کے لیے, لیے تو بس ہے خدا, بس خدا کا یہی نشان یعنی وہ اس کے جو مجھ پر ہے ہر زماں یعنی وہ اس کے جو مجھ پر ہے ہر زمان دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا دیکھو جہاں کو جھکا دیا گمنام پاک پا کے عالم بنا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 عبد الرشید انور صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی جماعت احمدیہ میں بطور مشنری کے خدمات انجام دیتے ہیں اردو انگریزی پنجابی کے علاوہ فرینچ زبان میں بھی عبور رکھتے ہیں اور ہم اب آج کل ان کی تقرری جامعہ احمدیہ کینیڈا میں ہے جہاں یہ تدریس کا کام کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور مختلف موضوعات کو زیر گفتگو لاتے ہیں ہمارے پروگرام کا طریق ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان جو ہیں وہ آپ کے سامنے اپنے اختاعی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان کلمات کو سنیے کلمات کے بعد پھر ہم اپنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اپنے اسٹوڈیو کی لائن کھولتے ہیں اسی طرح اپنا ای میل جو ہمارا ہے اس کو ہم کھولتے ہیں اور آپ کے سوالات جو ہیں وہ اپنے معزز مہمان کے سامنے پیش کرتے ہیں پھر یہ ان پر جواب دیتے ہیں اور آپ کو ہم دعوت وضاحت کیا کہ پروگرام کا مقصد دوستانہ ایک آپ کو اسلام اور متعارف کروانا ہے اور ہماری ہوتی ہے کہ یہ ایک دوستانہ ماحول میں رہے اس لیے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں ان میں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ پروگرام میں شامل ہوں تو آپ کو ایک منٹ کا دورانیہ ہم پیش کرتے ہیں ایک منٹ کے اندر آپ اپنی بات مکمل کیجیے اور ہمارے مہمان کو موقع دیں کہ وہ اس کا جواب دیں پہلو رہ گیا مزید کوئی وضاحت چاہتے ہوں تو دوبارہ فون کر لیجیے لیکن کم از کم دس منٹ کے تو के اس کے ساتھ اسی طرح جب آپ فون ہمارے بات ساتھی جو ہیں وہ جس بات میں Uh, ایسی بات کر جاتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی یا کسی ایک اچھی مجلس میں کرنے کے لائق نہیں ہوتی اس لیے میری گزارش ہے کہ جب آئیں تو اپنا سوال لکھ کے لائیے آپ کو وقت جو دیا جاتا ہے اس میں آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا اور موضوع سے ہٹ کے بعد جو ہے وہ نہیں ہوگی اسی طرح پروگرام کا جو پہلا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے یا ساڑھے نو بجے تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں ہم موضوع سے متعلق سوال کرتے ہیں موضوع سے ہٹ کے سوال جو ہیں ان کو ہم نہیں لیتے اس لیے آپ سے گزارش کہ اس اب سے لے کے ساڑھے نو بجے تک جو آپ کے سوال ہوں موضوع سے متعلق ہوں اور آخری آدھے گھنٹے میں ہم جو دوسرے سوالات ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو ان اس پہ مزید تفصیلات انشاءاللہ جب پروگرام وہاں پہنچے گا جب ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائنیں کھولیں گے میں ان مزید عرض کروں گا ابھی ہم آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں انور صاحب بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین گزشتہ ماہ ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بارے کے بارے میں ہمارے خلیفہت المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت مسیح مسیحمود کے دوسرے خلیفہ ہیں آپ نے <تصح> حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر بہت ارکریزی کی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں تحقیق کر کے بہت ہی خوبصورت چیزیں ہمارے لیے پیش کیں ان میں سے بعض چیزیں آپ کو علم ہوں گی بعض کا انداز مختلف ہوگا اور بعض کے انداز میں آپ کو خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت تک دسمس محمود وسلام کی محبت نظر آئے گی جماعت احمدیہ کی محبت نظر آئے گی تو اس سلسلے میں ہم نے جو کتاب شروع کی ہوئی ہے اس کا نام ہے دنیا کا محسن تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم دوسری کتابوں کو بھی شروع کریں گے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق حضرت خلیفۃ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے تحریر فرمائی ہے اس کتاب میں بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے حضرت تقدس مسیح معود رسط وسلام کے چند الفاظ جو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدع میں بیان فرمائے یعنی نثر کے طور پر وہ بھی کچھ بیان کر دوں یہ الفاظ بہت زوردار ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی نقا نک... اے... کرتے ہیں ان الفاظ کو غور سے سنیے اور دیکھیے کہ یہ انیس سو آٹھ میں تحریر کردہ کتاب چشمۂ معرفت میں حضرت دسمسی محدودیہ السلام نے لکھے یعنی وہ سال جس سال میں آپ نے انتقال فرمایا آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہ الفاظ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کے آخری سال کے الفاظوں میں شمار ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں دنیا میں کروڑہ ایسے پاک فطرت گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا ہے جس کا نام ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم ان اللہ و علی النبی یا یو الزین عامن صل علیہ وسلم و تسلیمہ ان قوموں کے بزرگوں کا ذکر تو جائے جانے دو جن کا حال قرآن شریف میں تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا صرف ہم ان نبیوں کی نسبت اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے جیسے حضرت محمود حضرت داؤد حضرت عیسیٰ السلام اور دوسرے انبیاء سو ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہ آتے اور قرآن شریف نازل نہ ہوتا اور وہ برکات ہم بچش میں خود نہ دیکھتے جو ہم نے دیکھ لیے تو ان تمام گزشتہ انبیاء کا صدق ہم پر مشتبہ رہ جاتا کیونکہ صرف قصوں سے کوئی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی اور ممکن ہے کہ وہ قصے صحیح نہ ہوں اور ممکن ہے کہ وہ تمام معجزات جو ان کی طرف سے منسوب کیے گئے ہیں وہ سب مبالغات ہوں کیونکہ اب ان کا نام و نشان نہیں بلکہ ان گزشتہ کتابوں سے تو خدا کا پتہ بھی نہیں لگتا اور یقیناً سمجھ نہیں آتی اور یقیناً سمجھ نہیں سکتے کہ خدا بھی ان سے ہم کلام ہوتا ہے لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے یہ سب قصے حقیقت کے رنگ میں آ گئے اب ہم نہ کال کے طور پر بلکہ حال کے طور پر اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ مکالمہ الہیہ کیا چیز ہوتا ہے اور خدا کے نشان کس طرح ظاہر ہوتے ہیں اور کس طرح دعائیں قبول ہوتی ہو جاتی ہیں اور یہ سب کچھ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا اور جو کچھ قصوں کے طور پر غیر قومیں بیان کرتی ہیں وہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا پس ہم نے ایک ایسے نبی کا دامن پکڑا ہے جو خدا نما ہے کسی نے یہ شعر بہت ہی اچھا کہہ دیا کہا ہے محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا کرے ہے روحے قدس جس کے در کی دربانی محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی پھر فرماتے ہیں ہم کس زبان سے خدا کا شکر کریں جس نے ایسے نبی کی پیروی ہمیں نصیب کی جو سعیدوں کی ارواہ کے لیے آفتاب ہے جیسے اجسام کے لیے سورج وہ اندھیرے کے وقت ظاہر ہوا اور دنیا کو اپنی روشنی سے روشن کر دیا وہ نہ تھکا نہ ماندہ ہوا جب تک عرب کے تمام حصہ کو شرک سے پاک نہ کر دیا وہ اپنی سچائی کی آپ دلیل ہے کیونکہ اس کا نور ہر ایک زمانہ میں موجود ہے اور اس کی سچی پیروی انسان کو یوں پاک کرتی ہے کہ جیسا ایک صاف اور شفاف دریا کا پانی ملے کپڑے کو کون سر کے دل سے ہمارے پاس آیا جس نے, جس نے اس نور کا مشاہدہ نہ کیا اور کس نے صحت نیت سے اس دروازہ کھو کرکٹایا جو اس کے لیے کھولا نہ گیا لیکن افسوس کہ اکثر انسانوں کی یہی عادت ہے کہ وہ سفلی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ نور ان کے اندر داخل ہو چشمہ معرفت صفح 302-301 روحانی خزائن جلد 23 اب یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت اقدس مسیح مودود کے الفاظ ہیں آخری چند ماہ کے جب آپ کا انتقال ہوا آخری چند ماہ قبل آپ کے انتقال سے تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پوری زندگی گزارنے والا یہ وجود اپنے دم کے آخر تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گیت گاتا رہا بقیہ زندگی کے اوپر بھی نظر ہو تو شروع سے لے کر آخر تک ہمیں یہی انداز نظر آتا ہے آپ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں براہین احمد یا ہر چہار حصص میں یعنی روحانی خزائن جلد ایک میں اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلیٰ و افضل سب نبیوں سے اور تم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں جن کی پیروی سے خدا تعالیٰ ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں اور اسی جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تاثیروں پر مشتمل ہے جس کے ذریعہ سے حقانی علوم اور معرف حاصل ہوتے ہیں اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے اور انسان جہل اور غفلت اور شبہات کے حجابوں سے نجات پا کر حق القین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے پھر سراج منیر روحانی خزائن جلد بارہ میں صفحہ بیاسی اور صفحہ تراسی پر فرماتے ہیں اور یہ بہت ہی زوردار الفاظ میں ہیں جن کو ہمیں بہت غور سے سننا چاہیے آپ فرماتے ہیں ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجہ کا جو مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں یعنی وہی نبیوں کا سردار رسولوں کا فخر تمام مرسلوں کا مر سرتاج جس کا نام محمد مصطفیٰ وحمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرماتے ہیں اور بہت غور طلب یہ الفاظ ہیں فرماتے ہیں جس کے زیر سایہ دس دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے ہزار برس تک نہیں مل سکتی تھی سو آخری وصیت یہی ہے کہ ہر ایک روشنی ہم نے رسول رسول نبی امی کی پیروی سے پائی ہے اور جو شخص پیروی کرے گا وہ بھی پائے گا اور ایسی قبولیت اس کو ملے گی کہ کوئی بات اس کے آگے ہن ہونی نہیں رہے گی زندہ خدا جو لوگوں سے پوشیدہ ہے اس کا خدا ہوگا اور جھوٹے خدا سب اس کے پیروں کے نیچے کچلے اور روندے جائیں گے وہ ہر ایک جگہ مبارک ہوگا اور الہی قوتیں اس کے ساتھ ہوں گی وسلام علامت طبی ادا تو یہ سراج منیر روحانی خزائن جلد صفح بیاسی اور تراسی سے یہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے ہیں تو یہ ان الفاظ سے حضرت مسیح محمود کے دل میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا جو محبت تھی وہ عیاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے اب اسی کتاب کا تذکرہ آگے لے کر چلتے ہیں جس کا جس کی ابتدا ہم نے گزشتہ ماہ کی تھی اس میں ہم ایک خاص نکتہ پر پہنچے تھے اور اس نکتہ کے مطابق ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کچھ اعتراضات جو کیے جاتے ہیں مستشرکین کی طرف سے ان کی ان کے جواب کی طرف آ رہے تھے ان میں سے ایک بہت بڑا الزام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدد دے اس واج کی اجازت دے کر عورت کی توہین کی اگر اس سوال کو ہم غور سے دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ تعدد از رواج ایک ایسی چیز تھی اس زمانے میں بھی اور اس زمانے کے بعد بھی جس کو کوئی بھی ایب کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا اور یہ زمانے کا عام رواج تھا اور آج کل بھی اگر اس کو زیادہ غور سے دیکھا جائے تو تعدد اس کے نام سے تو بہت زیادہ لوگ بجیں ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ اور باتیں ہوتی ہیں جس کی تفصیل میں ہم یہاں پر نہیں جا رہے لیکن یہاں پر اگر غور کیا جائے اس سوال کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل الزام یہ نہیں بنتا کہ آپ نے تعدد اس پر عمل کیا یا آپ نے تدجے اس دیواج کو رائج کیا اصل سوال یہ ہوتا ہے یہ سارے پس منظر کی روشنی میں کہ ایسا انسان جو کہ عورت کا گرویدہ تھا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والا تھا اور ایک ایسا انسان انسان تھا ناؤز بلّہ منظالق اللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ایسی باتوں سے لیکن ایسا انسان تھا جو کہ ایک یاشانہ زندگی گزارنے کا عادی تھا یہ اصل اعتراض بنتا ہے اب ہم اس پہلو کو لیتے ہیں حضرت خلیفت المسیح ثانی فرماتے ہیں کہ اب ہم اس پہلو کو لیتے ہیں کہ واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ناؤزب من منظال ایک یاشانہ زندگی تھی اگر تھی تو آپ نے اس کے نو نکات بیان فرمائے ہیں کہ ایک انسان جو یاش ہو یاشانہ زندگی گزارنے والا ہو اس کے اندر نو باتیں پائی جاتی ہیں وہ کیا ہے نو باتیں ہاں فرماتے ہیں کہ وہ شراب کا بہت دل ہوتا ہے دوسری بات کہ عمدہ کھانے اس کو بہت مرغوب ہوتے ہیں تیسری بات یہ کہ راگ اور رنگ کا وہ بہت فدائی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میوزک اس قسم کی چیزیں وہ بہت زیادہ شوقین ہوتا ہے گانے بجانے کا پھر اس کی زندگی عمدہ سامانوں کے پیچھے بھاگنے والی زندگی ہوتی ہے کہ اس کے پاس اچھا سامان تائیش ہو اس کے پاس اچھی رہن سہن کی چیزیں ہوں ایک یاش آدمی پھر یہ چاہے گا کہ اس کے پاس کمواری عورتیں بھی ہوں پھر اس کے پاس بعد وہ زیادہ سے زیادہ حسین عورت کو تلاش کرنا کرنے کی کوشش کرے گا اور کام عمر بھی ہو عورت وہ ساتویں بات یہ بیان فرمائی کہ ایک یاش آدمی میں جو اب ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا انسان عورتوں کی خواہشوں کا بہت پابند ہو جاتا ہے جو عورت کہتی ہے اس کو وہ لا کے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بے شک وہ جائز انداز میں ہو بے شک وہ ناجائز انداز میں ہو پھر آٹھویں بات یہ کہ عورتوں کے اندر ایک یاش انسان ضرور بے انصافی کرتا ہے اگر اس کا اس کے تعلقات بہت ساری عورتوں سے ہوں تو اس کے خصوصی تعلقات ایک یا دو عورتوں کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں اور وہ تعلقات بدلتے رہتے ہیں پھر آخری بات جو آپ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا وقت زیادہ سے زیادہ عورتوں کے اندر گزرے اب ہم ذرا اور مزید گہرے طور پر ان علامات کا جائزہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا یہ علامات آضر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائی جاتی تھی یا نہیں ایک عیاش آدمی جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا وہ شراب کا دل دادا ہوتا ہے کس لیے تاکہ اپنے غم کو مٹائے اپنے آپ خود فراموشی کی زندگی میں وہ چلا جائے کسی اور چیز کا اسے خیال نہ ہو اور صرف اور صرف اس کا وقت جو ہے شراب کے پینے پلانے میں گزرے دوسری بات جو کہی گئی تھی وہ یہ کہ اس کے پاس عمدہ کھانے ہوں عمدہ کھانے جو ہیں وہ شہوت کی کو بڑھاتے ہیں تاکہ اس اس طور پر وہ خاص طور پر یا شانہ زندگی گزار سکے پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس عمدہ سامان ہوں اور جو عمدہ سامان ہیں وہ بھی اسی انداز میں ہوتے ہیں تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ خواہشات جو ہیں نفسانی خواہشات بڑھیں اور وہ شہوت کی طرف زیادہ زیادہ متوجہ ہو سکے راگ اور رنگ اس ہر چیز کے اندر ہمیں یہ شہوت کا ہی پہلو کامن نظر آتا ہے راگ اور رنگ کے اندر بھی وہی خاص چیز اس کا نظر آتی ہے وہ اس کے ساتھ چاہتا ہے کہ میں میرے اندر اس کے ذریعہ سے وہ خواہشات زیادہ بیدار رہیں پھر خاص طور پر اس کا کمواری عورتوں کی تلاش کرنا کم عمر عورتوں کو تلاش کرنا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی وہ اپنے نزدیک اپنی لائف سے اپنی زندگی سے لطف انداز اندوز ہو سکے پھر جیسا کہ کہا گیا تھا کہ عورت کی رغبت کے حصول کے لیے وہ چاہے گا کہ وہ جو خواہش کرے جائز ہو یا ناجائز ہو اس کو جہاں تک اس کے لیے ممکن ہو ضرور اس کو پورا کرے خواہ وہ کسی بھی انداز میں ہو پھر عورتوں کے اندر بے انصافی کا وطیرہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے پھر عیاش مرد اپنا وقت سارے کا سارا عورتوں کے اندر گزارنا پسند کرتے ہیں زیادہ تر عورتوں میں گزارنا پسند کرتے ہیں یہ نو باتیں ہیں جو ایک عیاش میں لازمی پائی جاتی ہیں لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے کیا ان باتوں کا ایک شائبہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایا جاتا ہے باللہ من ذالک ہرگز نہیں ہرگز نہیں پہلی بات جو کہی گئی وہ شراب تھی حضرت صلی اللہ علیہ و سے پہلے شراب ایک معمولی چیز سمجھی جاتی تھی پانی کی طرح لوگ اس کو استعمال کرتے تھے فخر اس کے اوپر شراب کے اوپر ہوتا تھا اگر ہم پرانی نظم یا اس زمانے کے نظم کو دیکھتے ہیں شعراء کی باتوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں شراب کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ و نوزب الالک اس قسم کی زندگی گزارنے کے لیے ان کو شراب کی تو ضرورت ہونی چاہیے تھی پھر لیکن آپ نے شراب کو حرام قرار دیا دیا پہلی اقوام میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کسی حد تک بعض اقوام میں کہ انہوں نے اس کو محدود کرنے کی کوشش کی لیکن مکمل طور پر حرام کرنے والا صرف وہ دین تھا جو آضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ کہتے کہ پہلے اگر پانچ دفعہ شراب پی جاتی تھی تو اب آپ کو اجازت ہے آپ آٹھ دفعہ پیئیں اگر آٹھ دفعہ اجازت تھی تو اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ بارہ دفعہ پئیں یا دس دفعہ پئیں پھر بعض لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ آضر صلی, صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم. نے باللہ من منظالک اپنے تقدس کے ثبوت کے طور پر شراب کو حرام کیا ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی آدر صلی اللہ علیہ وسلم وہی زندگی گزارنا چاہتے تھے آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس انداز میں یہ یہ بات کی کہ جو کہ پبلک اوپینین کے خلاف تھی اس زمانے کے تمام مذہبی لیڈر جو اور جو تھے وہ شراب میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے اور شراب جو تھی عبادت کا ایک جزو تھا اور کوئی بھی کسی کو جو شراب پیتا تھا اس کو غیر مقدس نہیں ماننا کرتا تھا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ چونکہ یہ شراب پیتا ہے اس لیے اس کے اندر تقدس نہیں پایا جاتا تو اس لحاظ سے یہ الزام غلط ہے کہ اس وجہ سے آپ نے شراب کو ارام کرا دیا آپ کے اندر خفیف سا میلان بھی شراب کے لیے نہیں تھا اور آپ نے اس کو مکمل طور پر رد کیا اب ایک اور اعتراض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی, صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ وسلم. کوئی غم نہیں تھا کوئی تکلیف نہیں تھی ایک بڑی آسودہ زندگی گزارتے تھے اس لحاظ سے ان کو شراب کی ضرورت نہیں تھی اور خود فراموشی کی ضرورت نہیں تھی یہ بالکل فضول اعتراض ہے آپ کی زندگی تو غم حزن اور ملال سے بھری پڑی ہے ایک ایک واقعہ ایک ایک لمحہ ایک ایک دن ایک ایک ماہ ایک ایک سال آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں غم بھی نظر آتا ہے حزن بھی نظر آتا ہے ملال بھی نظر آتا ہے لیکن آپ نے خود فراموشی کے لیے کبھی بھی شراب کا استعمال نہ کیا اور نہ اس کی کہیں حوصلہ افزائی کی اس لحاظ سے آپ تو مذہبی دنیا کے لیے بھی اور غیر مذہبی دنیا کے لیے بھی ایک خطرہ بن چکے تھے اور تمام مذہبی اور غیر مذہبی عوامل جو تھے وہ آپ کے خلاف ہو چکے تھے اس لحاظ سے ہر وقت آپ کے لیے غم بھی کی صورتحال بھی کریٹ ہوتی رہتی تھی اور حزن کی صورتحال بھی کریٹ ہوتی رہتی تھی اہل مکہ کے لیے بھی اب ایک کانٹا تھے اور جو مکہ سے باہر تھے ان کے لیے بھی آپ تکلیف کا باعث تھے اسی وجہ سے ہر انداز میں آپ کے قتل کی کوشش کی گئی اور یہ قتل کی کوشش صرف مکہ کے تکلیف دہ حالات تک ہی محدود نہیں جب آپ مکہ کو فتح کر لیتے ہیں اور پھر بلکہ پورا عرب فتح ہو جاتا ہے اس وقت بھی آپ کے ساتھ یہ خزن ملال کی کیفیت جاری رہتی ہے حکومت روم نے کاروائیاں شروع کر دیا آپ کے خلاف ایران کے بادشاہ نے قتل کے احکامات جاری کر دیے اور پھر ایک اور پہلو جو بہت ہی تکلیف دے تھا وہ منافقین کا رویہ تھا جو ہر وقت آپ کو تکلیف میں ڈالے رکھتا تھا ان حالات کے پیش نظر تو سوچنے والے سوچ سکتے کہ عیاش کے لیے نہ صحیح غم بھلانے کے لیے ہی شراب کو جائز قرار دے سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا نہ کیا اب بات ہوتی ہے عمدہ کھانوں کی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمدہ کھانے اور مرغوب کھانے کی طرف بالکل بھی آپ کو کوئی رغبت نہیں ہوتی تھی حالانکہ ایک اگر نوز باللہ من ذالک میں بار بار وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں اگر آپ اس قسم کی زندگی کے عادی ہوتے تو آپ مکوی کھانے کھاتے جن کے ذریعہ سے مزید شاوانی خیالات آپ کے اندر پیدا ہوتے لیکن آپ نے بالکل عمدہ کھانے تو الگ رہے جو عام کھانے کا دستور تھا وہ بھی دیکھا جائے تو بہت ہی تکلیف دے نظر آتی ہے کئی کئی دن تک چولا نہیں جلتا تھا عامر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ کئی کئی دن تک فاقے ہوتے تھے اور بھوک سے یہ حالت ہو جاتی تھی کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیا کرتے تھے جو کچھ آتا اسلام کی ضرورتوں پر خرچ کرتے تھے اپنی اپنے پیٹ کے لیے اپنی زندگی کے لیے کچھ نہیں سوچتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ بیسوں وقت ایسے آئے کہ گھر میں کھانا نہیں تھا کھجور اور پانی کے ساتھ گزارا کیا گیا جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے اس دن بھی گھر میں فاقہ تھا تو یہ ایک انسان تھا جس کے بارے میں کوئی الزام لگا سکتا ہے کہ اچھے کھانوں کی طرف ان کو رغبت ہو سکتی تھی بلکہ انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے تو لوگ تو جو فتوحات ہوتی ہیں اس کے اوپر خاص جشن بنایا کرتے ہیں لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیا تھا ایک باسی روٹی شہد کے ساتھ یا سرکے کے ساتھ آپ نے تناول فرمائی یہ آپ کا کھانا تھا تو کیا یہ ایک ایسا انسان جو اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارے ہم اس کے اوپر اس قسم کے الزامات لگا سکتے ہیں پھر عمدہ سامان گھر کے اس کی بات ہو جائے آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں بیان کی جاتی ہیں نو گھروں میں وہ بیویاں رہتی تھیں اور جب جا کے ان گھروں کی حالت دیکھتے ہیں تو بعض گھروں میں یا اکثر گھروں میں یہ حالت ہوتی تھی کہ بھیڑ یا بکری کی کھال صرف ایک ہوتی تھی جس کے اوپر میاں بیوی دونوں سوتے تھے اور اس کے علاوہ گھر میں کوئی سامان نہیں ہوتا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نوافل ادا کرتے نماز پڑھتے تو بستر اس, اس،, اس،, اس قدر چھوٹا تھا یعنی اس قدر چھوٹی جگہ ہوتی تھی کہ مجھے اپنے پاؤں ایک طرف کو سکیڑنے پڑتے تھے اور آضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے یہ تھے سامان تعیش آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر جیسا کہ ذکر کیا گیا ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ ایسا انسان اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس کمواری عورتیں ہوں کم عمر عورتیں ہوں زندگی کا میں پوری طرح سے لطف لوں لیکن آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساری کی ساری باقرہ نہیں تھیں اور خاص طور پر جب آپ کو فتحات حاصل ہوتی ہیں فتح مکہ ہو جاتا ہے اس کے بعد سے تو آپ نے کسی بھی ایک باقرہ یا کمواری عورت سے شادی نہیں کی بہت ساری عورتوں نے کمواری عورتوں نے اپنے آپ کو آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے لیے پیش کیا کمواری عورتوں نے تو آضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کسی دوسرے مرد سے کروا دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش نہیں تھی کہ اس قسم کی زندگی گزاریں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا نخواستہ اگر اس قسم کی زندگی گزارنے والے ہوتے نعوذ باللہ اللہ منظارق تو پھر تو ہر روز یا ہر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد حسین سے حسین عورت کی تلاش میں رہتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہیں جن کے ساتھ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے باقرہ جن کے ساتھ شادی کی آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عائشہ کے درجہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی نہ تھی مخالف مستشرک ارونگ بھی لکھتا ہے اپان دس وائف دس چوزن ان دا ویری بلاسم آف ایئرس دا پروفٹ ڈاٹڈ مور دین اینی آف دوز ہو سبسیکٹلی میریڈ کس طرح چنی ہوئی بیوی عائشہ جس کے عنفان شباب میں نبی نے شادی کی اپنی تمام بیویوں سے زیادہ فریفتہ تھا جن سے اس نے بعد میں شادی کی بعد میں آنے والی جتنی بیویاں تھیں ان سے زیادہ آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ روز روز جس طرح سے کہ ایسے انسان کی خواہش ہوتی ہے نئی سے نئی بیوی کی تلاش ہو حسین کی بیوی کی تلاش ہو اور کم عمر بیوی کی تلاش ہو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلچسپی نہیں تھی پھر راگ گانے کی بات ہوئی کہ ایک یاش آدمی جو ہے وہ راگ اور گانے گانے کی طرف زیادہ یا اس کے سامان اکٹھے کرنے کی طرف زیادہ اس کی توجہ ہوتی ہے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے تو آپ نے تو فرمایا یہ شا شاعت شیطانی آلے ہیں اور آپ تو ان کو مٹانے کے لیے آئے تھے نہ کہ ان کو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ ان کے ساتھ جس طرح سے چاہو دل لباؤ پھر عورتوں کی خواہش کی پابندی یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جب کوئی انسان عورتوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے عورتوں کے ساتھ لطف اٹھانا چاہتا ہے تو پھر ان کی خواہشات کو بھی زیادہ سے زیادہ پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مم. کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوئے خیبر کی فتح جب ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں نے یہ کہا کہ پہلے تنگی کا وقت ہم نے گزار لیا بہت تکلیف کا وقت تھا اب خدا تعالیٰ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو فراخی عطا کر دی ہے تو ہمیں بھی کچھ فراقی عطا ہونی چاہیے ہمیں بھی کچھ مال ملنا چاہیے تاکہ ہم بھی آسانی کی اور آرام کی زندگی گزار سکیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عزرز. نے اپنی ازواج متحرات سے بیان فرمائی قرآن کو قرآن کریم میں محفوظ کر لیا اور بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ میرے لیے اصل محبت تو خدا کی محبت ہے اور میں خدا کی محبت کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں اور اس کو دینے کے لیے اس کو پھیلانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں اگر خدا کی محبت چاہیے تو پھر تم میرے ساتھ رہو اگر تم خدا کی محبت کو لینا نہیں چاہتی تم دنیا کی محبت کو لینا چاہتی ہو دنیا کی آسائش کو لینا چاہتی ہو تو پھر تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا تم اپنے تعلق کو پھر میرے سے میرے سے کاٹ لوگی اور پھر میں تمہیں رخصت کر دوں گا وہ موال کے جو تم چاہتی ہو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کی میں بیان فرماتا ہے اُذبر یاتیہ وزینتحا فتح الینا امت کُنّا وسر قنّہ سراہن جمیلہ ون کنطنّ تردن اللہ و رسول و دار الآخر طا فعن اللہ عدد نعتم ان کنّا اجرن عظیم تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں ان آیات میں ان باتوں کو محفوظ کر لیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے کہ اگر تم دنیا کی زندگی کو چاہتی ہو دنیا کی زینت کو چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں وہ فائدہ پہنچا دیتا ہوں جو تم چاہتی ہو اور تمہیں ایسی آسائش مل جائے گی اس کے ساتھ جس سے کہ تم چاہتی ہو اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت چاہتی ہو اور آخرت کی محبت چاہتی ہو تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو محسن عورتیں ہیں ان کے لیے بہت بڑا ادر تیار کر رکھا ہے اس پر تمام ازواج متحرات نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھا اور دنیا کی دولتوں کو ٹھکرا دیا اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عورتوں کی خواہش کو نہیں مانا اگر عورتوں کی خواہش کو ماننا ہوتا عورتوں کی رغبت ہوتی دل میں تو ایسی خواہش کو مانا جا سکتا تھا جب کہ آپ کے پاس اختیار تھا آپ کے پاس دولت تھی آپ کے پاس سب کچھ موجود تھا تو آپ نے پھر بھی نہیں مانا کیونکہ پہلے تو کہا جا سکتا تھا کہ آضر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت نہیں تھی آج و وسلم کے پاس وہ آسائش نہیں تھی آپ کے پاس وہ اموال نہیں تھے اس لیے وہ تمام امہات جو تھیں وہ مجبور تھی تنگی میں گزارا کرنے پہ لیکن اب تو آذر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام اموال موجود تھے پھر عورتوں میں بے انصافی بھی ایسے شخص میں آ جایا کرتی ہے ایک انسان جو اپنی زندگی سے نفسانی انداز میں لطف اٹھانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی انصاف کو قائم نہیں رکھ سکتا اور جس کی بہت ایک سے زائد بیویاں ہوں اس کے لیے تو اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو تمام زندگی قائم رکھا اپنی بیویوں کے درمیان اور آذر صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے دوران بھی جو آخری بیماری تھی مرز الموت تھی اس کے دوران بھی جب کسی بیوی کی باری ہوتی تو دوسرے دوستوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر بھی ان کے گھروں میں جانا شروع کر دیا پھر تکلیف زیادہ ہو گئی اور اس تکلیف کو دیکھ کر حضرت عائشہ بھی رو پڑی جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی امہات نے کی ازواج نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھا تو فرمانے لگیں کہ ہم خوشی سے آپ کو اجازت دیتی ہیں کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر پر تشریف رکھیں پھر آخری چند روز آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ترازو کو ہمیشہ اپنے تھامے رکھا اور ہمیشہ انصاف کیا اور ہر لحاظ سے انصاف کیا پھر عورتوں میں زیادہ وقت گزارنے کی خواہش بھی یہ کیسے انسان میں ہوتی ہے لیکن آذر صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک گھر سے باہر دینی مصروفیات میں مصروف رہتے پھر گھر میں آتے گھر کے کام کاج کرتے اور آپ کی عادت یہ تھی کہ نماز عشاء کے فوراً بعد جلدی سو جائے کرتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سو کے صبح سویرے جلدی اٹھتے تھے تاکہ نوافل تہجد ادا کر سکیں ایاشی کا وقت کون سا تھا جس وقت آزر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی کی طرف جا سکتے جن کو کہ یہ لوگ ایاشی کی زندگی کہتے ہیں پھر آضرت صلی اللہ علیہ وسلم باری ہوتی ہے حضرت عائشہ واقعہ ہی ہے کہ بستر میں گئے اور جا کے کہا کہ عائشہ کیا تم مجھے اجازت نہیں دے سکتی کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں حضرت عائشہ نے خوشی سے اجازت دی لیکن ایک ایسے انسان کا کردار ہمارے سامنے آ گیا کہ جو یقینی طور پر دنیا کی زندگی نہیں چاہتا تھا وہ صرف اور صرف خدا کی محبت چاہتا تھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر شادیاں کیوں کی کیا وجہ تھی پہلی بات تو ہمارے ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ بیویوں کا کی تعداد کا زیادہ ہونا عیاشی کی دلیل نہیں ہوا کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا مقصد ہرگز ہرگز نفسانی نہیں تھا وجہ یہ تھی کہ آپ ایک ایسی قوم میں مبوس ہوئے تھے جو کہ شریعت سے بالکل نا تھی جس کو جس کے مرد و کو کچھ علم ہی نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کس طرح سے تعلق قائم کرنا چاہیے کیسے عبادت کرنی چاہیے یہ کچھ بھی ان کو علم نہیں تھا تو اس لحاظ سے آندر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا یہ مشن تھا کہ یہ ایسے لوگوں کے اندر شریعت کو رائج کیا جائے خدا تعالیٰ کی تعلیم کو رائج کیا جائے مختلف خاندانوں کی عورتوں سے آپ نے شادیاں کی تاکہ وہ اسلام پر قریب سے عمل آندر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ کر اپنے قبیلہ کے لوگوں کو بتائیں اور وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں اور ان کو بھی اس کی طرف لے کر آئیں گویا مقصد شادی خدائی تھا نہ کہ نفسانی یہ تو ایک طور کی عام صلی اللہ عصل كہ ہم کہہ سکتے ہیں قربانی تھی ایک بہت بڑی قربانی تھی غور سے ہم دیکھیں تو تعدد ازدواج کسی قسم کے ظلم کی بنیاد نہیں بنی ہم دیکھیں تو تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ اور بہت سارے پہلو بہت ساری چیزیں تعدد ازدواج اور ظلم کی بنیاد بن گئیں انسانی باتیں لیکن تعد از رواج کسی موقع کے اوپر بھی ہمیں ظلم کی بنیاد بنتے ہوئے نظر نہیں آتی اس سے دنیاوی ترقی ہوئی اور ہو سکتی ہے اگر اس کو اس, اس کا استعمال صحیح انداز میں کیا جائے یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے جو دونوں طرف سے ہوتی ہے اگر انسان اس کے اوپر بھی غور کرے تو پھر ملک کی اخلاقی درستگی کے لیے یہ ایک بہت بڑی تدبیر ہے اس کے ذریعہ سے ہم آ, ملکی ترقی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر اس کا صحیح انداز میں ہم جائزہ لیں جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبدالرشید انور صاحب تشریف فرما ہیں آپ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ان کی ابتدائی کلمات سنیں اور اسی طرح بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلاۃ والسلام کی کتب سے ایک تباس بھی سنیں اب آپ کو دعوت ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہوں ہمارے اسٹوڈیوز میں فون کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے فور ون اگر آپ ٹورانٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو آپ کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ایٹ اسی طرح اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال ہمارے پروگرام میں بھیجنا چاہیں تو ہمارے ای میل کا پتہ ہے qa یعنی کویشچن آنسر ایٹ وائس آف یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس اور اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن پا رہے یا آپ کسی اپنے پیارے کو چاہیں گے پسند کریں کہ وہ اس پروگرام کو سن سکیں تو ہمارا ویب کا پتہ ہے voiceofislam.ca ایک ہی لفظ ہے voiceofislam.ca جہاں نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سامعین جب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اپنے سوال کے ساتھ تو آپ سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں پیش کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اپنے سوال کے لیے چنانچہ جب آپ پروگرام میں آئیں تو اپنا سوال لکھ کے اگر آپ لے آئیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی آپ اپنا سوال مکمل کر لیں گے اور ہم زیادہ سے زیادہ سام کو پروگرام میں شامل کر سکیں گے دوسری گزارش یہ کہ جب آپ پروگرام میں آتے ہیں تو بعض دفعہ زور خطابت سے آپ ایسی بات کر جاتے ہیں جس جو مناسب نہیں ہوتی یا جو اس طرح کے پروگرام میں جس کو بچے عورتیں مرد سب سنتے ہیں اور اسی طرح اس کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے تو وہ مناسب نہیں ہوتا تو یہ احتیاط کیجئے کہ آپ کا الفاظ کا چناؤ اور استعمال جو ہے وہ ایسا ہو جو کسی ایک شریفانہ مجلس میں استعمال ہو سکے تیسری گزارش یہ ہوتی ہے میری آپ سے کہ اگر آپ سمجھیں کہ آپ کا سوال کا جو جواب پیش کیا ہے وہ مکمل نہیں ہے یا اس میں مزید کوئی وضاحت چاہیے تو آپ دوبارہ فون کر سکتے ہیں لیکن کم از کم دس منٹ کے وقفے کے ساتھ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سامعین کو پروگرام میں شامل کر سکیں اور آخری گزارش کہ ہمارا آپ کا ساتھ اس فریکوینسی یعنی ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ جو ہے وہ گیارہ بجے دس بجے تک ہوگا اور دس بجے ہم اس فریکوینسی سے آپ سے رخصت لیں گے اور پھر اے ایم فائیو تھرٹی کی جو فریکوینسی ہے اس پہ آپ کے اور ہمارا ساتھ جاری رہے گا رات بارہ بجے تک تو آپ کا سوال اگر اس پروگرام میں ہم شامل نہیں کر پائیں گے کر پائے وقت کی قلت کی وجہ سے تو ہم دوسرے پروگرام جو ہے اس میں انشاءاللہ اس کو شامل کر لیں گے تو آپ کو دعوت کہ ہمارے پروگرام میں اپنے سوال کے ساتھ تشریف لائیں جب آپ آئیں تو میرے ساتھی جو کنٹرول پہ ہیں ان سے بات جب کریں یا ای میل کے ذریعے اگر اپنا سوال کا سوال بھیجیں تو اپنا نام اور شہر کا نام ضرور بتائیے تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو فرما دیجیے ای میل میں یا جو ہمارے ساتھی کنٹرول پہ ہیں ان سے تو ہم آپ کے شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے تو رشید صاحب آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں پہلے ہمارے مہمان جو ہیں محمد رفی صاحب ہیں رفی صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی رفیع صاحب کہاں سے فون کر رہے ہیں آپ جیمپٹن سے جی جیمپٹن بسم اللہ فرمائیے جی میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اور خاص کر کے صاحب کا کہ انہوں نے بہت عرصے کے بعد ایک ایسے موضوع پہ بات کی ہے جی جس پہ بہت لوگ کم جو خاص کر کے اپنے لوگ مطلب کوئی بھی مسلم لوگ اس موضوع پہ بہت لوگ کم بات کرتے ہیں جی اور خاص کر کے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں سب سے زیادہ سوال جو اٹھایا جاتا ہے یا نکتہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتا ہے تو جی میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس طرح چونکہ ہمارے اب چونکہ آپ کی وجہ سے بہت سارے ریڈیو پروگرام ایسے شروع ہو گئے ہیں جی جو مطلب ہماری سیرت کے, کے لحاظ سے تو اس نقطے پہ آپ نے بہت اچھا جو آج اسٹارٹ کیا ہے تو ان کا میں شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے فون کیا جی رفی صاحب, بہت شکریہ آپ کا آپ کے حوصلہ افزائی کا اور آپ کے ہمارے اس کوشش کو پسند کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے Uh, اور باقی سامعین سے بھی گزارش کے سامعین جہاں ہماری اگر آپ کو کوئی بات پسند آتی ہے تو بہت شکریہ لیکن اگر کوئی ہماری کمزوری آپ نوٹ کریں تو وہ بھی ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں فور ون سکس فور کا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے اسی طرح کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس اسلام ڈاٹ ہمارا ای میل کا پتہ اور وائس آف اسلام سی اے ہمارا ویب کا پتہ جہاں اپنا صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اور شید صاحب اسی طرح ایک ہمیں ای میل مصول ہوئی ہے برسبن آسٹریلیا سے اچھا اور یہ مدثر احمد صاحب نے ای میل کی ہے اور انہوں نے پروگرام کو سراہا ہے فرماتے ہیں کہ میں یہ پروگرام سنتا ہوں اور آپ کے آواز جو ہے وہ دنیا کے اس کونے یعنی آسٹریلیا میں بھی سنی جا رہی ہے ماشاءاللہ تو مدثر صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی آسٹریلیا سے اس وقت وہاں پہ میرا خیال دن کا ٹائم ہوگا جی میرا خیال دن, دن, دن, دن, دن کا دن کا ہوگا بہرحال شکریہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور ای میل کی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سامین آپ کے سوالات کے ساتھ عبدالرشید انور صاحب کے ساتھ اور ان کو دعوت کے جو بیان کر رہے تھے وہ جاری رکھیں جب تک اگلا سوال آتا ہے جی یہ سوال بڑے ہی اہم تھا ازدواج کے بارے میں جی. اس کے اور پہلو بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ جی. تو اس کتاب میں جس کا ذکر تھا میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے جی. اب دوسرا جو نقطہ اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے وہ ہے غلامی کا اور وہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے حضرت صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو رائج کیا غلامی کی حوصلہ افزائی کی یہ بھی ایک ایسا اعتراض ہے جو کہ غلط ہے اور اسلام کے اوپر زیادتی ہے اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے تو یہ ایک ایسا علمی مسئلہ ہے اس پر بہت سے پہلوؤں سے بحث کرنا ضروری ہے اعتراض جیسا کہ میں نے کہا کہ غلامی کو رائج کرنے کا کیا کہ یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے انسانیت کے اوپر لیکن اگر انسان آضر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرے آپ کی تعلیمات پر غور کرے قرآن کریم کے اوپر غور کرے تو اس کو یہ علم ہوگا کہ آضر صلی اللہ علیہ وسلم غلام غلاموں کے حامی تھے غلامی کے حامی نہیں تھے بے شک بے شک ایک ایک واقعہ اس بات بات کو کی کی تصدیق کرے گا جو بات ہم نے ابھی کہی ہے ہے یہ سوال پیدا نوید صاحب ٹورنٹو سے نوید صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی وہ مارے تھے کہ ہم لوگ کسی کلمہ کو غیر مسلم نہیں کہتے لیکن اسی طرح غلام احمد خادانی صاحب کی جو بھی زمانے کے امام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے یا دار اسلام سے خارج ہے کسی کو آہ آہ کوٹ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں تک میری نالج ہے یہ ہے کہ زمانے کے امام کو ماننا لازم ہے میرا نہیں یہ سوال موضوع سے ہٹ کر ہے جی لیکن میں مختصرا اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ آضرت صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گلے میں بیت نہیں ہے وہ اس کی زندگی یا اس کی موت جو ہے وہ میتا تلجاہ لیا ہے جاہلیت کی موت وہ مرتا ہے اب دی. جاہلیت کی موت کیا ہوتی ہے یہی ہوتی ہے کہ جس کی اسلام کے اوپر موت نہ ہو ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا پہلو اس کا مختصراً یہ ہے کہ کفر کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کرنا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح معود علیہ السلام کو بھیجا اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ خدا تعالیٰ بھیجے گا جب ایک بندہ کمیشن ہو کے خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا اگر اس کی ہدایت کو نہیں مانا جاتا وہ ماننے نہ ماننے والے کو آپ کیا کہیں گے یہ ایک لفظی معنی ہے انکار کے کفر کا لفظ, ایک لفظی مطلب انکار کرنا ہوتا ہے لیکن جو کہتا ہے لا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ ایک کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ہم اس کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں لیکن جو خدا تعلی کی ہدایت کا انکار کر کے خود اس دائرے میں پہنچتا ہے تو ہم اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ذاکم اللہ ای میل پہ بھی سوال ہیں اور ہمارے کچھ ساتھی لائن پہ بھی ہیں باری باری ان کو لیتے ہیں اور سامین اگر اس چونکہ ہم بالکل آخری دس منٹ میں ہیں اگر آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں یا اس فریکوینسی میں شامل نہ کر سکے تو ان اللہ جو اگلی فریکوینسی پہ آپ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ ہے دس سے بارہ بجے تک کا اس میں ہم وہ سوال لے لیں گے پہلے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ برمپٹن سے فون کر رہے ہیں انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا بہرحال ہم اس کی اس اس کے ساتھ ان کا سوال لیتے ہیں جی السلام علیکم آپ ایر پہ بات کیجیے کافی دنوں صاحب پر سن کے, اپ کی سے جی اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے اور اگلے مہمان ہیں محمد صاحب اور محمد صاحب آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں ہلو جی جی محمد صاحب کہاں سے فون کر رہے ہیں جناب میں سے محمد برہم... اکرم, ہو رہے اچھا, اکرم صاحب, صاحب کیا حال جی, جی. ہے مسئلہ <laughs> ہی <laughs> یہ ہی ہے کہ یہ آپ نے تو آپ کا ریڈیو یہ ریڈیو احمدیہ ہے آپ <laughs> احمدیت کے متعلق یا مرزا صاحب کے متعلق سوالات لیتے ہیں لیکن آپ نے یہ بڑا آج ایک نازک مسئلہ چھیڑ دیا یہ جو کہ تمام وہ سوالات آپ ہوتی کر رہے ہیں اور سوالات کا جناب یہ ریڈیو احمدیت کے متعلق ہے مرزا صاحب کے متعلق ہے جو بھی کوئی سوالات ہیں لیکن آپ یہ اور طریقہ کار آپ چلیے ٹھیک ہے اکرم صاحب آپ کی بات میں نے نوٹ کر لی ہے شکریہ سامر ہمارا پروگرام جو ہے وہ ریڈیو احمدیہ اس کا نام ہے لیکن اس کے تعارف میں ہم ہمیشہ آپ سے ذکر کرتے ہیں کہ اسلام اور احمدیت کا تعارف کروانا اور اسی طرح اس کے متعلق جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات دینا تو پہلی چیز جس کو ہم لیتے ہیں وہ جماعت احمدیہ سے بھی پہلے جس کا نام بھی بلکہ ہمارے اس میں آتا ہے تعارف میں وہ اسلام ہے تو آج بانی سلسلہ علی احمدیہ کے جو امام ہیں جو آقا ہیں آج صرح رسل کی زندگی کے حوالے سے مختلف پہلو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تو اس میں آپ کو خاص طور پہ اکرم صاحب آپ کو لیے تو یہ نئی چیز نہیں ہونی چاہیے ہم آج رس وسلم کی زندگی کے بارے میں حیات طیبہ کے بارے میں ان کی سیرت کے بارے میں باقاعدگی سے پروگرام کرتے ہیں اور آج بھی اسی سلسلے کا ایک پروگرام ہے بہرحال آپ نے پروگرام میں فون کیا شکریہ ہمارے دوسرے ساتھی جنہوں نے فون کیا بریمٹن سے اور پوچھا کہ جماعت احمدیہ میں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں شامل ہونے کا کیا طریقہ ہاں جی اے, یہ مجھے بہت خوشی ہوئی ان کا فون سن کے دونوں دونوں دوستوں کا بلکہ جی یہ جی. ایک, ایک آسان چیز ہے پہلی بات یہ کہ جب انسان یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں ہدایت کی بات کو سننا چاہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی بات کو ماننا چاہتا ہوں اس کے ارادے سے اس کے ساتھ ہی وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کو وہ برکات ملنا شروع ہو جاتی ہیں جب بھی وہ ارادہ کر لیتا ہے جی یہ ایک آرگنائزیشنل مسئلہ ہے اور جس کو کہ آندر صلی وسلم نے بھی لازمی قرار دیا ہے اس لحاظ سے ہماری یہاں پر پیس ویلج ہے جو وان میں واقعہ ہے آپ تشریف لائیں یا اگر آپ نہیں آ سکتے تو خط کتابت کا ضیاع سے بھی ہم سے رابطہ رکھ سکتے ہیں مزید تفاصیل ہم آپ کو خط و کتابت سے بھی دے سکتے ہیں اگر زبانی طور پر لینا چاہیں تو پھر آپ بالمشاف آنا چاہیں تو تشریف لائیں ہمارے لیے بےحد خوشی کا موجب ہوگا تو خدا تعالیٰ نے آپ کو اس دائرہ میں شامل کر لیا جو ہی آپ نے اس بات کا ارادہ کیا دوسری بات یہ ہے کہ اکرم صاحب اس کے ان کے اوپر تھوڑا سا مجھے تعجب بھی ہوا مسلمان ہے اور مسلمان کے لیے یہ بات ایک فخر کی ہونی چاہیے کہ کوئی غیر مسلم بھی اگر آپ غیر مسلم سمجھتے ہیں اگر اسلام کی تعریف میں بانی اسلام کی تعریف میں کوئی بات کرتا ہے بانی اسلام سے اعتراضات دور کرنے کی بات کرتا ہے اور اگر وہ اعتراضات دور کرتا ہے غلط طریقے سے پھر تو آپ کا اعتراض بنتا ہے اگر آپ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ کا اعتراض کرنے کا طریقہ غلط ہے تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ہم کہیں کہ جی یہ کیوں اعتراضات کا جواب دیتا دے رہا ہے ہم نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلو کے سلو اوپر سلو جو کیچڑ اچھاڑا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے ہم نے اس کو جواب دینا چاہا ہے اور ہم نے کہا کہ ہمارے سینے اس کے سامنے ہیں حضرت طلحا کی طرح سے ہمارے ہاتھ اس کے سامنے ہیں جو تیر آئے گا ہمارے سینے کے اوپر آئے گا ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو اس بات سے خوشی ہونی چاہیے کہ ہم اس کا جواب دے رہے ہیں جہاں تک ذکر ہے اس بات کا مکرم کرم نذیر صاحب نے یہ بات تفصیل سے بیان کر دی ہے کہ یہ پروگرام صرف ایک احمدیت ادھوری رہ جاتی ہے اگر اسلام کا ذکر نہ ہو اور یہ پروگرام اس لیے نہیں ہے کہ احمدیت کے کوئی الگ سی ایسوسیشن بنا کے ہم دو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہ ہو اسلام کے بغیر احمدیت کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام کے ساتھ ہی ہم مکمل ہوتے ہیں اور اسلام کے بغیر ہم ادھورے ہیں تو اس لحاظ سے اسلام ہماری جان ہے اور ہم اسلام کے بغیر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے تو اس لحاظ سے آپ اگر کوئی اعتراض ہے تو یہ کر سکتے ہیں آپ کہ جو جواب دیے گئے ہیں وہ جو آپ غلط ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات زندگی کے واقعات غلط ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر ہو گیا ہے تو لیکن اگر واقعات درست ہیں تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ ایسا تبصرہ کریں کہ جس سے کہ آپ کو محسوس ہو کے آپ کو دکھ ہوا ہے کہ کسی نے آد صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی علیہ وسلم. کا دفاع کیا ہے مستشرقین کے مقابل پر اور غیر مسلموں کے مقابل پر زخمہ اللہ سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ الرشید انور صاحب ہیں آ, سامین اس فریکوینسی پہ آپ کے ساتھ جو ہمارا ساتھ ہوتا ہے وہ نو سے گیارہ بجے آٹھ سے دس بجے تک کا ہوتا ہے یعنی اتوار کے دن اور اب ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں اپنے سوالات کے ساتھ تشریف لائے آپ کی ای میلز جو ہیں وہ بھی میں نے کھول لی ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام جو ہے جو ہمارا اے ایم فائیو تھرٹی والا ہے اس میں ہم اس کو شامل کریں گے یہاں اس پروگرام کے جو دورانیہ ہے وہ مکمل ہو رہا ہے عبدالرشید انور صاحب آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کا اور سامعین کے سامنے گفتگو رکھنے کا آج کنٹرولز پہ ہمارے ساتھ فضل الرحمان صاحب और इसी तरह याज महमूद साहब दो साथी हैं उनका शुक्रिया पसे पर्दा वो होते हैं अब इस फ्रीकुवेंसी पे हम आपसे इजाज़त लेंगे यानी एफ 100.7 पे और चंद मिनटों में आपके साथ दोबारा रब्ता होगा हमारा एम 530 पे इसी तरह अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ एम की फ्रिक्वेंसी बर नहीं आ रही या रेडियो एम दिया एफ या एम जिसकी भी फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही تو پھر آپ کلیئرس کر دوں کہ voiceofislam.ca اسلام ہمارا ویب کا پتہ ہے جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ای میل کے لیے ہمارا پتہ کیو یعنی کویسچن آنسر ایٹ وائس اسلام سی یعنی کوسچن آنسر ایٹ اسلام اور آخر میں ہمارے ٹیلی فون نمبر 4164106522 4164106522 سکس کے علاقے سے باہر کے سامن کی سہولت کے لیے 18554106522 ون ایٹ فائیو ان گزارشات کے ساتھ مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ